کیا دوست شادی کرنے کے لیے عدال انصاف کو پہلے سیکھنا لازم نہیں ہے پھر شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے اگر اس بتوں کو پابند نہیں ہے تو کیا وہ دوستی شادی کر سکتا ہے اللہ تعالی نے سورہ نساء کے آغاز میں فرمایا فن کے ماتاب السائی مرتنا و تنا دوبا فن سیکھ تم اللہ تعالی ہوا اگر آپ عدلصاف قائم کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ عدلصاف قائم کریں گے تو آپ ایک سے زیادہ شادی کریں گے لیکن تو لیکن اگر آپ کو ڈر اور خوف ہے کہ آپ عدلصاف قائم نہیں کر سکتے تو آپ مواحدین میں بنی سمجھ گئے آپ ویلا ادا کل تمل الخائفین جب آپ خائفین میں سے ہیں تو پھر آپ اگر آپ خائفین میں سے ہیں تو پھر آپ معاہدین یعنی ایک کریں لیکن اگر اس بات کا آپ کو یقین ہے کہ آباد انسان قائم کریں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کریں تو شریعت نے اجازت دی دو دو تین تین تی ابراہم اسلحہ چار چار لیکن یہ سوال ہے کہ ایک شخص کیسے سمجھے گا کہ ہمارے اندر خوف ہے یہ بات تو پہلے سے ہی واضح ہے کہ خوف بھی پیدا ہونے کے لیے یہ صحیح علم ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی نما یقین اعباد علما علم علم اللہ کے جو علماء بنتے ہیں وہی اللہ سے کرتے ہیں اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ بات بھی میں نے پیش کی لیکن علم ان کے حضرت حدیث ولاشیت یعنی علم جو ہے زیادہ روایتیں یا حدیث بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے صحیح علم حاصل کریں گے اور آپ کی نیت صحیح ہوگی نیت کے اخلاص کے ساتھ صحیح علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر خشیت پیدا کرے گا اور اس لیے بھی کہ آپ اللہ سے مانگو اللہ ہم سے من بیننا بین ما حدیث حسن ہے امام ترمیزی علامہ البانی اور شیخ حافظ زبیر سید علی نے بھی اس کی تحسیم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ دعا ترخیر کرتے تھے مجلس کے اختتام پر کہ اللہ ہمیں اتنا ڈر خوف پیدا ہوا کہ جس کے جو ہائر ہو جائے ہمارے درمیان اور ہمارے تری معاشیت کے درمیان لہذا سب سے پہلے علم حاصل کریں ڈر کے لیے نمبر دو اللہ سے کیا کریں دعا کریں نمبر ہر چیز کے لیے آپ کے پاس تیاری ہوتی ہے آپ کے پاس بہت ساری صلاحیتیں مفی پوشیدہ ہیں تو جب ضرورت پڑتی ہے تو ساری صلاحیتیں نکل جاتی ہیں اور اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے اٹھارہ ہزار ریال کما لیتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو شادی کرنا ہے تو آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پہ نہ کیجیے خود پیدا کیجیے سمجھ میں آئی بات تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمیں یہ تخیل یہ جان مخرجہ کی تفسیر سرف نے کیے کہ اللہ دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے نکال دے گا اور اگر آپ میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کرے گا لیکن یہ ایک سے زیادہ شادی جو ہے یہ جائز ہے کیا ہے شریت اجازت ہی اور بعض حالات میں انسان کے لیے مستحق بھی ہے لیکن صرف شادی کی سنت یاد ہو اور دوسری سنتیں کم ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ تمام سنتوں کے ساتھ ساتھ شادی کے سنتوں کو زندہ کرنے پر خصوص ہندوستان میں تحریک حدیث کی جو بہت ساری بنیادی باتیں تھیں ان میں سے تین اہم باتیں تھیں جیسا کہ سید جیسا کہ مسودہ عالم ندوی صاحب نے لکھا ہے نمبر ایک قبر پرستی کا استحصال نکاہ بے بغان کی ترویج اور مراسم میں کو بھی خطم سے اکھاڑنا لہذا صرف اور صرف آپ کو قاری عورتیں یاد ہوں تو آپ ایسے وقت میں جبکہ بہت ساری بیوائیں پڑی ہوئی ہیں اور یتیم ہیں تو وقتاً فوقتاً آپ اس کی طرف بھی ارادہ فرمائیے لیکن ان کے کافی ہیں یعنی آپ اس پر نظر رکھیں جزاک اللہ یہ دو سوالات ہمارے پاس تھے جو تحریری شکل میں تھے اور بھی اگر آپ حضرات ہیں موجود ہیں سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمارے شیخ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے جی شیخ ہے جی جی اور کفرن سے متعلق جو ہے خوارش کے بارے نمین ترق ویتی نزل فلکفاری فہمل خوارش کی پہچان بتائی کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی اس کو انہوں نے فٹ کر دیا کن پر ایمان والوں پر کفرتون کفری اور کفر اکبر یا کفر اثبر اس میں فرق یہ ہے کہ یہ دس جو, نماقی جو بیعت بتائے گئے ہیں ان میں سے یہ کیے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے جیسا جن احباس نے تفسیر کی اگر اس رضی اللہ اگر اس فیصلے کو وہ جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے یعنی کفر مطلب کا مرتب ہو اسلام تو خارج ہے لیکن خواہشات نفس کی تیواہ میں یا رشوت یا دوسرے اسماف کی بنیاد پر اگر وہ انتخاب کرتا اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحما کی تفسیر جس کو سلف نے لیا ہے اور ابن عباس تمام امت میں سب سے بڑے عالیم تفسیر کے کہ اس کو قفرن دور کفر یعنی کفر اسدر ہے یعنی عملی کفر ہے وہ کیا ہے وہ عملی کفر ہے یعنی دائر اسلام سے خالی نہیں ہوگا لیکن پھر اس کے اوپر بھی واحد ہے جیسا کہ حدیث بتائی گئی کہ فراف اسلان فنار واحد الفیلہ کرنے والے تین طرح کے دو جو ہیں جہنوی اور ایک جنتی ہیں تو لہذا اگر کوئی شخص علم رکھتے ہوئے خواہشات نفس کی اتباع میں اگر اللہ کی کتاب و نبی کی سنت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور اس کو حرام و ناجائز سمجھتا ہے تو وہ فلیاست ر کا مرتکب ہے اسلام سے خارج نہیں ہے یعنی مکمل بے, بے و حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان ہی فاصقن بے قبیر وہ مطلب یا کم ایمان صدر ہوگا فاصقن کے تحت ایمان کی وجہ سے وہ ممن ہوگا کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ کیا ہوگا ہوگا جذاک اللہ خیر ایک سوال ہے ڈاکٹر فہیم صاحب سے اگر کسی شخص کے سامنے حدیث واضح ہو جانے کے باوجود اگر تقلید کی وجہ سے اپنے مسلک اور جماعت پرستی پر جمع ہوا ہے اور اپنی باتوں میں سننے سے روغانی کرتا ہے تو کیا وہ آدمی اس آدمی کا کیا ہوتا ہے عالمینصلاۃ وسلام علیہ سلیم عماں باد اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کی اطاع نہیں کر رہا نافرمانی نہیں کر رہا اور آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کل امتی جنت علامن ابا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دے ایسا کون ہوگا تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم وغیرہ میں جائے گا تو اس لیے ایسا آدمی خطرے میں ہے سنت وادی ہو گئی ہے تعصب کی وجہ سے مذہب کی وجہ سے مسلک کی وجہ سے برادری کی وجہ سے سنت کی خرابردی کر رہا ہے سنت کو نہیں اپنا رہا تو یہ ایسا آدمی خطرے میں ہے لیکن اگر وہ سنت کی عزت کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے ویسے کبھی سستی ہو جاتی ہے تو اس کا معاملہ ان کے وہ معاملہ نہیں ہے یہ ہلکا معاملہ ہے اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو سنت اپنانے کی توفیق نہیں آ لیکن وہی بات مثلا آپ رفلی الدہ کو لے لیں سنت ہے لیکن اگر کوئی اس سنت سے نفرت کرتا ہے کیا کرتا ہے نفرت کسی کو نفر الدین کرتے ہوئے دیکھا اسے آگ لگ جاتی ہے غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر اور حدیث واضح ہے تو ایسا آدمی خطرے میں ہے نبی علیہ السلام کی یہ دین کی کسی بات کو ناپسند کرنے کا معاملہ کفر تک جاتا ہے ان کی حدیث اگر واضح ہے اور پھر بھی آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو یہ معاملہ پھر کفر تک جاتا ہے اور ویسے سستی ہو جاتی ہے تو معاملہ ہلکا ہے اور اگر آپ اس سے نفرت نہیں کرتے لیکن اپنی برادری یا مسئلے کی وجہ سے نفرت دین نہیں کر رہے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن معاملہ برحال کفر وغیرہ تک نہیں جائے گا کیا اس کے کے کے اور عالم اور جاہر کے فرق کے جائے گا یا کی سب کے لئے برابر جی میں یہی کہہ رہا ہوں جس کے لیے حدیث واضح ہو گئی ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے حدیث واضح ہو گئی ہے یہ اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور جس کو پتا نہیں ہے حادیث کا علم نہیں ہے علم اس کے پاس نہیں ہے جاہل ہے تو وہ اپنی کفر کا مسئلہ پھر وہ شیخ بدی الدین صاحب کی طرف آ جائے گا وہ آپ کو پورا بتا چکے ہیں سر کے بارے میں شیخ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہندو سے دوست رکھیں گے تو دین کی دعوت کیسے ہندو <تصفح> <مستان> سے یہ میں نے بولا کہ اس کے کفر سے بغض ہے اس کے شرک سے بغض ہے لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذات سے بغض نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی دو اس میں میں نے بتائی کہ اللہ نے فرمایا اللہ ان دنیا تو جو تم سے دین میں جنگ نہ کریں اور دشمنوں کی مدد نہ کریں تمہارے خلاف تو اللہ حسن سلوک کرنے سے ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا لہذا آپ اس کے کفر سے بوتھ رکھیں اس کے شیل سے بوز رکھیں لیکن آپ اس کے صحیح خیر خا یہ ہے کہ اس کے اس عمل سے آپ بوز رکھیں لیکن اس کی ذات سے نہیں بلکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اس تک حق پہنچائیں کیوں اس لیے کہ تھوڑی سی اور میں چاہتا ہوں ایک منٹ اور وقت لینا چاہتا ہوں مسئلے واضح کرنے کے لیے اب اس کی ایک مثال بتاتا ہوں کہ بخاری شریف کتاب ال تفصیل رابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ کیا ہے نبی جب یہاں سے کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآت ہو فہم حدیث آپ صلی اللہ وسلم نے وہاں پہ کیا فرمایا میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا لیکن دنیاوی حیثیت سے جو رشتہ داریاں ہیں اس کو میں کیا کروں گا اس کو تر رکھوں گا اس رشتے کو کیا رکھوں گا باقی رکھوں گا تو آپ نے قبر کے باوجود رشتے داری کو رکھا نمبر ایک نمبر دو حضرت قدیم و تاریخی میری ماں جو ہے مشرق ہو کر آئی ہے کیا میں ان کے ساتھ رواداری کروں رحمی کروں آپ نے کہا سیلا رحمی کروں اور اللہ نے کہا یہ سب اصول ہے اس اصول کی روشنی میں آپ دوسرے مسئلے کو بھی سمجھے وہی جہادہ شریف کا بھی کیا بادن پھر دنیا مع فاطم صحابہهما شرک کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ اسلوبی سلوک کرنا ہے کے ساتھ اسی طریقے سے الخلق كلهم یعنی ساری مخلوق انسانیت کی حیثیت سے وہ ہمارے بھائی ہیں واینا ذینا فاہودا واینا ذینا اس لیے ان کے کفر و شرک کی بنیاد پر ہم ان کے کفر و شرک سے بوخت رکھیں گے لیکن انسانی حیثیت سے ہمارا ان کا رشتہ ہے لہذا اس بنیاد پر ہم ان کو دعوت دیں گے اور دعوت دینے کے لیے بھی انبیاء کا اصولوں چاہیے یعنی ایک منہ کے لیے سومن عمل چاہیے یہ نہیں کہ فتبے کی مشین سے سہر میں دعوت دی اور اصل میں فتبے کی مشین لگا دی تکفیر کی لا لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو دعوت دینا ہے جس طرح انبیاء بیا کا منہ سورت العراف میں سورج ہند میں اور اسی صورتوں میں اس کے مطابق ان کو دعوت دینا ہے جو جس درجے کا سبیل حسن اطفا بل یہ حسن کو دعوت ان کا انہیں ہم لیکن یہ ساری سفریں کس کے اندر ہوگی وہاں یہ سب عرب وہ میں دیکھا گیا کہ محمد کا دوبارہ کر کے لیکن اربوں کی عورتوں میں دیکھا ہے کہ وہ اس کوئی حل بتائیے کیا سوال طرح کی ہوتا ہے تمہارے بھائی سلیم صاحب ہے سلیم صاحب جو ہے سوال یہ ہے کہ یہاں کی عورتوں میں قوت برداشت زیادہ ہے سوکروں کو برداشت کر لیتی ہیں بڑی شوق سے یعنی برداشت کر لیتی ہیں جن کے اندر کیپیسٹی ہے چھمتا ہے ان کے اندر مقابلہ کر لیتی ہیں ہے نا بھائی جی. لیکن بر صغیر کی عورتیں برداشت نہیں کرتی کیوں جی. اللہ عالم نمبر ایک صحیح علم کا فقدان ہے جو عالم کی مثال آنکھ والے کی ہے اور جاہی کی مثال اندھیر کی ہے نمبر ایک صحیح علم کا فقدان ہے نمبر ایک نمبر دو ماحول کا اثر ہے نو علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اچھا کافیوں کے ساتھ اور نم علیہ اسلام کی بیوی اور کافروں کا حسر نم عل اسلام کی بیوی اور روت علی اسلام کی بیوی کا حسر جو ہے کافیروں کے ساتھ ہوا کیوں اس لیے کہ خیانت کیا انہوں نے شوہروں کی اور ان کو ان اپنے شوہروں کی رازیں بتائی تو لہٰذا ہندوستانی ماحول میں میرے صغیر کے ماحول میں ایک پوائنٹ ہزار سے سنیے کہ پراچین میں ہندو تھوڑا معلوم ہے <تصفح> ہمارے ساتھی لوگ پراچین کا ماسی میں, یعنی میں خاص طور سے برہمنوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ اگر کسی کا پتی مر گیا یعنی شہر مر گیا تو تو اس کو چیتہ پر چڑھایا جاتا تھا نمبر ایک اور اگر وہ زندہ رہ بھی گئی تو پوری زندگی گھر میں رہ جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی تھی تو چونکہ بہت ساری غیر اسلامی تہذیبوں کے اثرات مسلمانوں کے اخلاق اطوار ان کے کلچر پر پڑے تو ہندوانہ تہذیب کا اثر ہے کہ جس طرح ہندو عورتیں برداشت نہیں کرتی پوری زندگی بیٹھ جاتی لہذا اس کے اثرات ہمارے مسلمانوں پر پڑے اور انہیں اثرات میں سے ہیں رسم بارات رسم مشرکانہ اور سلامی ہو یا کھانا یعنی بہت سی چیزیں لہذا وہ ہندوانہ اثرات کی وجہ سے نمبر دو نمبر تین. برے صغیر کی عورتیں برداشت نہیں کرتی اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن عورتوں سے شادی کی آپ عدل اور انصاف کے امام تھے لیکن سب کا گھر الگ الگ تھا میں ایسے نادان بھائیوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہوں کیا مطلب میں ہوں صاحب مال بھی ہیں صاحب علم بھی ہیں خطیب بھی ہیں لیکن ارود عبل میں نام نہیں لے رہا ہوں ابھی تازہ رپورٹ ہے کرناٹکا کے ایک شہر کی کہ دونوں بیوی بی کو ایک ساتھ ایک کمرے میں سولاتا ہے ارو ملا بھی جانتا ہوں ہمیں نام پتا گاؤں سب اور عام طور سے جو عورتوں کی غیرت برداشت نہیں کریں گے ایک ساتھ رکھیں گے تو ظاہر تو دو کھڑا ہوگا تو ٹکرائے گا کہ نہیں ٹکرائے گا تو پیسہ بھی ہونا نا بھائی صاحب مال تک ہوا لکھوں ارے مال کی کرامت چاہیے کہ نہیں چاہیے مال بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے اس لیے ایک کو رکھو ایر گاٹ دوسرے کو رکھو اپن سر اپن کیا ہے کیا آپ دونوں کا گھر الگ الگ رکھو ہمارے جو امیر شہرت اللہ تھے جب اسلامیہ کے اس وقت کے بعض تو ان کے بھائی سے ہمارے بعد بھائیوں نے پوچھا کہ ان کی جو ہے ان کی جو تم اپنی بھائی کو کبھی دیکھو آج تک دیکھا ہی نہیں کبھی اللہ حکم اللہ تعالیٰ رقم تو یہ چیز کی کمی ہے کہ سامنے رکھتے ہیں بار بار ٹکراؤ ہوتا ہے اس لیے میں بہت اس مسئلے میں چلا ہوں میں چھیڑوں گا تو بہت دور جائے گا موضوع یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا اور چوتھی چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو لوگ شادیاں کرتے ہیں زیادہ تر ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں کہ دوسری شادی کے بعد یعنی نئی گاڑی آنے کے بعد پرانی گاڑی کو بالکل ہی چھوڑ دیے ہے یا نہیں گاڑی کے دنوں کا میدان ہو گیا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی گاڑی ہے اس کا بھی استعمال کرنا تمہیں حل نہ کیا انصاف نہیں کیا اور پورا ہمیں جانتا ہوں میں نے کہیں جگہ اشاخاپٹنم وغیرہ میں جا کے دیکھا بازار کا ڈرایا اللہ سے پہلی بیوی تو بالکل چھوڑ دی تو تیسری عادل اور انصاف کرنے والے چند نوجوان میدان میں میدان میں خود عدل و انصاف کی مثالیں قائم کریں تو کما قال ابن ہوتے میں نے اپنے کانوں سے سنا شیخ محمد برسال رسی رحم اللہ کو کہتے ہوئے اللہ وہاں پر یہ جملہ بلا ابو اللہ من بلا احوال انسان کے اثرات اور اس کے خدمات اور اس کی زندگی کے ذریعے سے جو لوگوں پر اثرات باقیدہ اثرات ہوتے ہیں وہ کہنے سے نہیں ہوتے لہٰذا میں جانتا ہوں کہ ہمارے گلبرگہ اور بعض علاقوں میں لوگوں نے شادیاں کی اور انصاف قائم کیا تو دوسرے لوگوں نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی یہاں تک کہ لسٹ بھی بنائی گئی کہ کہاں کہاں بیوہ ہے ہمیں شادی کرنا ہے اس لیے سب کچھ سمجھ کر ہی ہوا انہوں کے دریا کا حریف ورنہ میں بھی جانتا ہوں آپیت ساحل میں ہے ادر نیساف قائم کیجیے اور کچھ ایسے لوگ تیار ہوں اور حیدرآباد کی مثال ایک منٹ حیدرآباد کی ایک مثال آپ ہندوستان کی تاریخ ندیث پڑھیے ایک منٹ ایک منٹ تو وہ جو پٹنہ سے چل کے آیا عظیم آباد ولات علی صاحب پوری اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی حیدرآباد کے اندر عبد العزیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد کی حیدرآباد نہیں بلکہ محمد علی رام پوری جو تحریک شہیدین کے اندر ان کا ہم رول ہے ان کی تبلیغ سے نواب نواب بار ہوا یہ معلوم ہے اسی طریقے سے مولانا ولایت علی سادس پوری نے حیدرآباد کی سرزمین پر ایسے روشن نقوش قائم کیے اور سنت کی وہ تجدید فرمائی کہ کم از کم صرف حیدرآباد شہر میں ایک ہزار بیواؤں کی شادیاں کرائیں یہ تاریخ جنہیں حقیر سمجھ کر بٹھا دیا تم نے وہی جراب جلیں گے تو روشنی ہوگی تو یہ مثالیں قائم کی انہوں نے اور اس کی صلاح کی اور ایک پہنچا اور بتاتا ہوں چوتھی پانچویں کہ عام طور سے ہمارے معاشرے میں ایک سے زیادہ شادی اس لیے نہیں کر پاتے یہ عدل و نصاب نہیں کر پاتے ہیں نہیں ہو پاتی کہ معلوم ہے کہ لوگ سب اس کی مخالفت کرتے ہیں رشتوں کو توڑتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت معاویہ نے لکھا تھا خط حضرت عائشہ کو کہ کوئی نصیحت کیجیے تو منی تمس حج اللہ الناس، اللہ, مونت الناس، وفی روایہ رضی اللہ عنہ عنہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے شادی کرتے ہو فحاشی بہائی سے بچنے کے لیے اگر انصاف قائم کرو گے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی سے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا اور لوگوں کے شر اور فرنے سے بچائے گا تو اس لیے آپ اس کی طرف اگر آنا چاہتے ہیں تو ان تمام باتوں کو اور ایک اور وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور سے جب بھی کوئی میاں بیوی میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے تو ہر آدمی قابل مفتی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب میاں میں اختلاف تو کیا ہو سلح کراؤ یعنی دونوں طرف سے کیا ہو ایک حکم ہو جو سلح کرائیں یہ مسائل علما کے پاس لے کے جائیں عدل مثاق قائم کریں اور ایک ہے نفرت کرنے کہ علما کے ہیرو بن گئے یہ سلو غور سے اور ایک سے زیادہ شادیاں کرو کرو کرو اور یہ, یہ پھولوں کو اکنے سے پہلے خوشبو لے لو تو خود کیوں نہیں آتے خود میدان میں آئے علماء دعات اور مبلغین اور مثالیں سائن کریں تو جب انجن تیز چلے گا تو ڈبہ بھی ہوگی بھی صحیح ہوگی تو انجن زمین درست کرنے کی ذرا خیر ایک ہم خوشی شادی کی دعوت بھی دیتے ہماری بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شیخ خد الزما صاحب کے برادر عزیز چھوٹے بھائی شیخ شفص الزما صاحب بھی جو خبر سینٹر میں متحرک د ہیں اس وقت سے فرما ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذائقے ان کی شرکت ہمارے لیے ہمت اور ہمت افزائی خیریت سمجھ لیجئے اللہ ذائقہ سمجھ خیر جی خانے کی بہت بڑی آزمائی سے بولنا ہندوستان کے پکڑ رہے ہیں بچوں کو دے کے زبردستی جی شری رام کونے لگا رہے ہیں اس طرح کو باتیں ہو رہی ہے ان لوگوں کے کیا مارپیٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ پیدا تو اب اس حالت میں کیا سب سے پہلی بات اگر ایسے حالات پہلے پہلے سوال یہ ہوا ہندوستان کے موجودہ ماحول میں مسلم بچوں کو دشمنان اسلام پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ تم کل میں کفر کرو کہو جے شری رام کہو نہیں تو یہ کریں گے وہ کریں گے سب سے پہلے جواب دینے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے اس میں صفات و سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو مسلط نہ کرے نمبر ایک نمبر دو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے غیر مسلمین تک صحیح اسلام کا تعارف کریں خداب و سنت کو پیش کریں نمبر جب ماں کی موت پر اور باپ کی موت پر بیوی بی کی موت پر روتے ہیں المن ایمان بمنس تمام مسلمانوں کا ایمانی رشتہ ہے جس طرح سے جسم کے اندر سر کا حصہ ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان کو تکلیف ہم کو بھی درد ہونا چاہیے تو آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں جیسے بھی ہو لیکن خصوصا دعا سے رات کی تاریخیوں میں ازان اقامت کے بیچ میں یا اذان کے قریب جو اوقات مستجابہ ہیں ان میں ہم اللہ سے رجوع ہوں کیونکہ گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا اب رہا جواب تو جس کو کل کفر کہا جائے اس کی دو سورت یا تو اس بات کا خطرہ ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر نہیں کرو گے تو تمہاری نوکری ختم کر دیں گے فلاں کر لیں گے ڈر ہے ڈر اور خوف ہے ڈر اور خوف کی بنیاد پر اگر اس کو کل کفر کہا جا رہا ہے مستقبل کا کوئی خطرہ ہے تو اس صورت میں کچھ بھی ہو لاتوشی کی ملنا وہی قتلتا اگرچہ دلا جلا دیا جائے قتل کر دیا جائے تم خدمت کرو لیکن ہاتھ پکڑ کے ایک ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دوسرے ہاتھ میں گن ہے یہ نہیں کہو گے کہ ابھی گردن اڑا دیا تو اسی صورت میں وہ سر نحل کی وایت ہوگی من من من من اللہ منوخ نے کل بڑھو مطمئن اس سورت میں جب دل مطمئن ہے تو زبان سے بولے جب یہ ڈر ہو کہ ابھی اگر نہیں کہیں گے تو ابھی گردن اڑا دے گا یا فوراً ہمارے پاس نافذ کر دے گا اپنا یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں چین چھوٹا کرنے کا کہنا کہ چین چھوٹا کر پھر مثال کے دور تو اس طرح کی اگر بات فوری خطرہ ہے اگر ہے جان کا خطرہ ہے یا کسی بڑے نقصان کا فوری خطرہ ہے تو اس کو مکرہ کہا جائے گا کیونکہ مکرہ کے شروط میں نے پیش کیا آپ کے سامنے تو اس لیے انشاءاللہ شاء اگر ہم لوگوں نے اس میدان میں دعوت کے میدان میں کوشش کی اور اسلام کے بارے میں جو غلط ہوئی ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کی صحیح دعوت ان تک پیش کیا اور اس کے لیے انفرادی طور پر دیکھیے کہ سنجیدہ لوگ کون کون ہیں تو میں جانتا ہوں ایسے عالم کو جانتا ہوں اور میں اس پر قسم کھا کے چاہ رہا ہوں ہندوستان کے اندر بابری مسجد ٹوٹنے کے بعد جو فساد ہوا تھا اس उस کے اس کے تناظر میں ہمارے بعض علماء نے دعوت کا کام کیا اگر مسلموں سے ملاقات کی ان کی تبلیغ سے ایک بستی میں جس میں ستر پچہتر اس جماعت کے جو کٹر کٹرپنتھی ہیں ان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے اس لیے میں پھر یہ بھی کہوں گا کہ جو اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی اللہ کی طرف سے ہم انبیاء کے اس علم کے اور دعوت کے ہم وارث ہیں اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کی حدیث وفسی بھی لطام نبی معروفی اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے اللہ سدا دے گا سدا یہ بھی ہے کہ اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا ظالموں کو ظالموں پر اللہ مسلط کرتا لہٰذا اس تناظر میں ان باتوں کو سامنے رکھیے اور اس کے لیے ایک آخری بات یہ ہے کہ سنجیدہ طبقے کو بلائیے مسلمانوں کے سنجیدہ طبقے کو غیر مسلمین کے سنجیدہ طبقات کو تمام جماعت اور تحریکات مل کر کے میٹنگ کریں کہ ہندوستان کا مستقبل خطرے میں پڑ رہا ہے ہندوستان کی تہذیب خطرے میں اور بڑے بڑے فتنے ہونے والے اس کو اس سیلاب اگر روکا نہ گیا یہ طوفہ تو روز فتنے ہوا کریں گے اس فتنے کو روکنے کے لیے سد باب کے لیے کوشش کریں گے تو ہم ان شاء امید کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانے میں منزل مگر اور لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بندہ گیا اگر اس طرح کی ہماری کوشش ہوگی تو ضرور کامیابی ہوگی کیونکہ اللہ اللہ نے کہا والوں کے کامیابی کامیابی ہے کے لئے کامیابی نہیں ہے نہیں ایک سوال تحریری آیا ہے اور ڈاکٹر عبد الباس صاحب سے کہ کی کیا تعمیر یعنی انشورنس جائد ہے اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اگر گاڑی خراب ہو گئی اصل میں ان کا پوچھنے کا مقصد یاد رہی ہے اگر گاڑی خراب ہو گئی یا صحت خراب ہوگی تو الحمدللہ للہ تو ہے ہماری اس خوشحالی کے بارے میں کیا حکم ہے کیا جائز اگر نہیں تو کیا گناہ تک محدود ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر لے جاتا ہے تعمیر جسے بیمہ بھی کہتے ہیں انشورنس بھی کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ جوا ہے اور جوا اسلام میں کیا ہے یا لدینہ آمنو انخمرو اور میں تو جو ہے وہ حرام ہے اور اس جو کے پیچھے کہیں نہ کہیں سود بھی ہے جن کمپنیوں کو جن کمپنیوں سے آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں جن بینکوں سے آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں وہ آپ اس پیسے کو سو پہ لگاتی ہیں تو بہرحال جا تو ہے ہی ہے کہ آپ نے تیس ہزار یا جمع کروایا اور جب نقصان ہوا تو کمپنی آپ کو ستر ہزار دے رہی ہے اسی ہزار دے رہی ہے اور اگر نقصان نہیں ہوا تو تیس ہزار بھی نہیں ملے گا تو یہ جا ہے اور جا آپ جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے اب اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ چوائس نہیں ہے ضروری ہے بیمہ کروانا انشورنس کروانا ضروری ہے تعمیر ضروری ہے تو پھر آپ کی مجبوری ہے تو اس شکل میں آپ کروا سکتے ہیں لیکن جب پر نقصان ہوگا پھر کیا کریں گے آپ کو کسی نے گاڑی ماری ہے اور وہ جو آپ کا مقابل میں ہے اس کی تعمیر ہے اب پیسے آپ آپ کے نقصان کے اس نے بھرنی ہے اب اس کی طرف سے کمپنی لے رہی ہے تو آپ یہ پیسے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا حق ہے چاہے وہ اپنی جیب سے دے چاہے کہیں اور سے دے کر دے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ گاڑی ماریں گے تب کیا ہوگا تب مسئلہ ہے اب نقصان کس نے بھرنا ہے اب آپ نے بھرنا ہے اب آپ کہاں سے دیتے ہیں یہ مسئلہ ہے تو سعودی علماء کرام سے شیخ عبد المسن آباد وغیرہ سے یہی سنا ہے اور اسی پہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ جتنے پیسے آپ نے ادا کیے ہیں تامین کی شکل میں اتنے پیسے آپ کمپنی سے لے کر دیں کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہیں اور باقی جو پیسے ہیں وہ آپ اپنی جیب سے ادا کریں واللہ تعالی عالم اگرچہ یہ فتوا بہت بھاری لگتا ہے کہ ایک لاکھ ریال پچاس ہزار ریال آپ کہاں سے ادا کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی کی تو آپ نے تعمیر کروائی ہے کمپنی آپ کو نظر آ رہی ہے اس لیے اب آپ کو اسلامی یہ جو فتویٰ ہے یہ کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ کا جو گھر ہے اس کا بیمہ نہیں ہے اگر وہاں آگ لگ جائے تو ہاں لاکھوں کا نقصان ہو جائے وہاں کون برداشت کرے گا جی خود ہی کریں گے اور آپ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں نقصان خود آپ اداز کریں گے اور رق العالمین سے مدد مانگیں گے اگر پیسے پورے نہیں ہو رہے کہیں سے قرضہ لیں گے بہت بری حالت ہے تو اس حالت میں مانگنے کی بھی اجازت ہے بہرحال سود جو ان چیزوں سے تو بہتر ہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شکل میں آپ اتنے پیسے کمپنی سے لے کر دیں جتنے پیسے آپ نے کمپنی میں جمع کروائے ہیں اور باقی پیسے اپنی جیب سے ادا کریں واللہ اللہ تعالیٰ عالم لیکن بھائی نے آخر میں جو یہ کہا ہے سوچنا ہاں ہاں اور یہ سوچنا بھائی اگر گاڑی خراب ہوگی تو کیا ہوگا سیت خراب ہوگی تو کیا ہوگا تو میرے بھائی مسلمان ہے مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے تو یہ سوچ کر غلط کام کرنا کہ کل کو کیا ہوگا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کو ریز کون دے رہا ہے آپ کے ابا تو آپ کی کوئی انشورنس نہیں کروائی تھی نہ گھر کی کروائی تھی نہ دکان کی کروائی تھی تو زندگی گزر گئی ہے ایسے ہی آپ کی آپ کے بچوں کی زندگی گزر جائے گی پہلی بات اللہ سے پناہ مانگتے رہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ پہ ایمان رکھ کر اس کام سے دور رہیں گے آپ کی نیت نہیں ہوگی کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں تعمیر سے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی مدد کرنے والا ہے جب گاڑی میں بیٹھیں گاڑی کی دعا پڑھیں اور وقتاً فخر اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے گا اور کبھی حادثہ ہو بھی جائے تو جیسا کہ شیخ پہلے کہہ چکے ہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اب اس پہ صبر کریں اور دائیں بائیں سے قبضہ لے کر وہ پیسے ادا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اس سب کے اوپر آپ کو اجر و ثواب ملے گا وسعین بے صبری جیشن ہیلتھ اچھا وہ چوائس ہے کہ وہ بھی نہیں چوائس ہے کہ زبردستی ہے جو ضروری ہے وہاں پہ آپ کے بس میں نہیں ہے ہاں اس کا فائدہ اٹھانا تو وہ آپ کی پیسے انشورنس کی کمپنی ادا کرتی ہے نا وہ کمپنی ادا کرتی ہے اس شکل میں شاید میں کچھ نہ کہہ سکوں کہ اندر کی کیا صورتحال ہے کیا تفصیلات ہیں شیخ کے پاس شاید معلومات کو ہے کمپنی کے بارے میں پتا ہے تو کافی لوگ آج بھی اور نہیں نہیں آیا اس کے بارے میں علماء نے تکلیف کے بتایا جیسے تین کمپنیوں کے بارے میں نے بتایا نا آپ نے تین کمپنیوں کے بارے میں نے ایک بڑے عالم سے جو پیس و تحقیق کا کام کرتے ہیں علما نے ان کمپنیوں کے بارے میں تحقیق کر کے بتایا ہے کہ وہ انہوں نے علماء کی جماعت کو رکھ کر کے اس کی جو ہے یعنی تخہر کر لی ہے اس میں ایک تو تکافل و ہے اور ایک بقایا ہے اور ایک, ایک ساوتری اس کی ساوتری کر کے ہمیں لکھ کے رکھا تھا یعنی تین کمپنیاں ہیں ایک ہے بقایا اور ایک تقافل و اور ایک है کیا ہے ساوتری کر کے اس میں جو ہے یہ کیا ہے بس مجھے ہو سکتا ہے کہ عربی میں جو ہے لکھنے میں انگلش اور عربی کے تلفظ میں اس کے بارے میں علماء نے تحقیق کر دیا اور علما کی جماعت کو رکھ کر کے انہوں نے اس کی تفہیل کر لی ہے اس لیے اس پر اعتماد کیا جائے گا یہ میرے علم کی حد تک جو میں نے سنا ہے اور بسا اوقات جو ہے جیسے بعض علما کا جو فتویٰ ہے کہ کچھ اہل خیر حضرات یا کچھ ایسے محسری متبر جو اس مد میں پیسے جمع کریں اور جو نقصان ہو جائے اس کی تلافی ہو تو یہ تعاون الف تک ہوا ہے یہ ایک شکل ہے اور ایسا بھی ایسا بھی ہے بعض صورتوں میں بات کمپنی کے تعلق سے ایک اور بات کہی جا سکتی ہے واللہ اللہ عالم کہ اگر کمپنی نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ آپ کے میڈیکل مسائل ہمارے ذمہ ہیں تو پھر وہ جہاں سے بھی علاج کروائے اس سے آپ کو غرض نہیں ہے وہ پیسے کہاں سے لے رہی ہے کدھر سے لا رہی ہے اس سے آپ کو غرض نہیں ہے اگر آپ کے معاہدے میں شامل ہے کہ میڈیکل کا خرچہ کمپنی کے ذمہ ہے جی جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا آپ نے کسی کے یہاں مزدوری کی اور جس کے ہاں آپ نے مزدوری کی ہے اس کی ملازمت سود کی ہے اب آپ کو جب وہ مزدوری دے گا آپ کی تو وہ سود کے پیسوں میں سے ہے لیکن آپ کے لیے سود کے لیے نہیں آپ کے لیے حرام نہیں ہے یہودیوں سے مثلاً آپ کو وعدہ کرتے ہیں ان کے ہاں کو کام کرتے ہیں اپنی یہودی جو ہے وہ سدھی کام عام طور پہ کرتے ہیں لیکن آپ اپنی مزدوری لے رہے ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسی اگر آپ کی کمپنی نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ آپ کا میڈیکل ہمارے ذمہ ہے تو پھر وہ جہاں سے بھی علاج کروائیں اس سے آپ کو غرض نہیں ہے لیکن ایسی کمپنی جس کا کام ہی تعمیر کا ہے یہ تعمیر کی جو کمپنی ہیں ان میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے سود کی جو بنیادی ادارے ہیں ان میں کام کرنا جائز نہیں ہے لیکن آپ کی جو کمپنی ہے مثلاً وہ سائٹل بناتی ہے وہ دودھ ان کی سپلائی کا کام کرتی ہے وغیرہ لیکن اس نے کبھی سود لے لیا تو یہ اور چیز ہے لیکن وہ ادارے جو بنیادی طور پہ سودی ہی ادارے ہیں ان میں ملازم کرنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے جیسے, موجود موجود موجود موجود موجود جیسے بینک ہیں انشورنس کمپنیاں ہیں شیخ صاحب سے سوال تھا شیخ یہ شیخ نے کہا کہ تقافل راجہی ہے یا بقایا ہے تو یہاں پر انہیں انشورنس کرنا جائز ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مطلب یہ کہ اس میں انہوں نے علماء کی ٹیم کو رکھ کر کے جو جائز ہونے کی جو صورتیں ہے وہ پیدا کیا جیسے بعض متبرین جو ہیں اس کے اندر پیسے جمع کرتے ہیں اور ایسے موقع میں جو حادثات ہو جاتے ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہو ہوگی سب نے ایک ہزار آپ کا انشورنس کرایا تقافل راج ہی سے اور پورے سال ہم نے علاج نہیں کرایا تو ایک ہمارا چلا گیا یہ اور اگر بیمار ہوا تو پندرہ ہزار لگا تو چلیں پندرہ ہزار وہ کر دے رہے ہیں لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے لیکن ایک خطاب جو ہمارا گیا بلا فائدہ تو یہ میسر میں نہیں آئے گا ہے آپ جب پیسہ بھیجتے ہیں بینک وغیرہ سے یا کہیں سے تو آپ کو یہ فیس جمع کرنی پڑتی ہے جو آدمی کسی ادارے کو چلائے گا یا کسی بھی مکتب کو چلائے گا اگر وہ آپ کے مسائل سے دلچسپی لے رہا ہے اور اس ادارے کو چلا رہا ہے تو اس کی فیس تو ہمیں متعین رقم ان کو دینی ہوگی کہ نہیں دینی ہوگی جی تو انشورنس کا لے دو اور مجھے جہاں تک معلوم ہیں بندہ عالم کی جو پیسے آپ جمع کر رہے ہیں ان کو تو آپ وہ پیسے آپ کو واپس ہوں گے ان اس مسئلے میں میں نے صرف ضرورت کے مطابق میں نے سوال کیا تھا ہمیں یہی عالم سے معلوم ہوا بلحال جدا جدا. جی, ہمارے ہیں ہیں بہت دیر رہے ہیں جی. اور یہ جو بات شاید نے بتائی ہے میں بھول گیا تھا کہنا کہ یہ کمپنیوں کی ذمہ داری ہے علاج کرانے کی یہ ان کے اوپر ہے وہ جہاں سے بھی علاج کرائے تو اس صورت میں کمپنی مشہور اور ذمہ دار ہیں آپ اگر آپ ایسے موقع پر اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنا علاج کرا رہے ہیں تو ان شاء اللہ اس میں کوئی فائدہ نہیں یہی آلے ان کا بطور سپوز ہم نے ہزار یا لیا تو ہزار یا ہم ان سے واپس لیں گے تو یہاں پر کوئی ایسا سیٹنٹ ہے ہی نہیں ہم نے مطلب ایسٹیمیٹ بنانے اور ایسٹیمیٹ کے حساب سے وہ پھر فائل کو لیں گے اس میں ہمارا آمدہ فرض نہیں رہتا اس میں شیخب یاد انہوں نے جو شیخ نے یہ سوال کیا نا کہ بھائی ہمارے پیسے واپس نہیں ہوتے تو یہ میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پیسے جو ہے اسی مد میں استعمال کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو یعنی ہمارے آپ پہ استعمال نہیں ہوا تو آپ کی ذات سے آپ کے پیسے سے آپ کے بھائی کو دوسرے بھائی جن کو حادثہ ہوا ان کو فائدہ پہنچا تو گویا کے تعاون کے تحت آپ کا پیسہ آپ کی ذات تو نہیں آیا لیکن آپ کے بھائی پر اثر انداز میں نے آپ کے بھائی کو فائدہ پہنچا اس لیے تاراؤنٹ <svirt> میں تین کمپنیوں کے بارے میں بالکل یعنی تقریبا پاک ہے گارنٹی ہے یہ سوال ہے مگر کو پسند کرنا بھی شیخ. شیخ. کیا سوال ہیرو <سوال> کو پسند کرنا ہیروان <سوال> اداکاروں کو جو سرکیاں کام کرتے ہیں فلموں میں ایسے اداکاروں سے محبت رکھنا کیسا ہے یہ سوال ان کا میں غلط مسئلہ ہے یہ بات تو پہلی بات ہو چکی ہے اللہ کی توفیق سے آپ نے سبق میں بھی پڑھا کہ نواقیز توحید میں سے اگر کوئی سخت انتخاب کرتا ہے اور اس پر حجت پوری ہے علم ہے تو یہ وہ کافر ہے اس کے کفر میں شک نہیں ہے لیکن ایسا آدمی جو فلمی اسٹار بنا ہوا ہے کفریا شرکیہ تمام تمام کام کرتا ہے فلم کھلا جو ہے غیر اللہ کی پرستش کرتا ہاتھ جوڑتا ہے تو بلا شبہ وہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے لہذا اب آپ کے لیے ان سے محبت کرنا جائز نہیں اسے دوستی جائز نہیں اس لیے کیمل احبف اللہ وا اب دف اللہ وا کاللہ من اللہ ال ایمان, ایمان, ایمان جس نے اللہ کے محبت کیا اللہ کیلئے کی اللہ کے لیے دشمنی کی اللہ کے لیے کسی کو دیا اللہ کے کسی کو دیا اور اللہ ہی کے ہوتا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا بھائی نما اور جیسا کہ اپنے ابا سے مرتی ہے کہ اللہ کی عدا تصویر مل گئی لہذا چاہے وہ مسلمان براہ مسلمان وہ کرے یا کوئی بھی کرے کفریہ شرکیہ کام کرتا اس سے ہمارے لیے نفرت کرنا ضروری ہے اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے بہنو انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی کو انہوں نے ناپسند کیا اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور آپ اچھی طرح اس بات سے بھی واقف ہیں کہ امام بخاری نے باپ ہی بات ہے کہ یہ باپ اس بیان میں کہ جنا ہے کہ قبیرہ کا مرتکب ہو نہ اس کو سلام کیا جائے اور نہ اس کے سلام کا جواب دیا ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں جب ہے اس کے بارے میں کھو لیا اور اس میں وہ لمبی حدیث پیش کی جس میں امام محمد رویا کرتے تھے کام بن مالک کا اور ہلال بن اور مولانا بن ربی کا جو بائی کیا گیا تو نہ لوگ سلام کرتے تھے نا ان کے سلام کار جواب دیا جاتا من جو کفر کا کنتخاب کر رہا ہے اور کھلنا کھلنا شیل میں ممتڑا ہے تو اس سے کس بنیاد پر دوستی ہوگی ایمان والوں کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوگی بنیاد پر نہیں ہوگی جیسا کہ اللہ تعالی نے ان اللہ و فی سبیل اللہ، اولائی اولائی یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں یہ ہیں، وہ ایک دوسرے کا دوست ہے اور دوسری طرف اللہ نے کہا کہ جو کافی ہے وہ ایک دوسرے کا دوست ہے اور اللہ نے کہا فت کبھی اگر تم نے ایمان والوں سے دوستی نہیں کی اور ان کا دعا نہیں کیا تو میں نمبر میں میں میں اللہ نے ہے کے درس تھا اس زمان میں تفصیل کی کے درمیان کیسے ایک محبت پوری امام جس کا وعدے ہے ہم اسے محبت بھی کریں گے اور اس کا تعاون بھی کریں گے لیکن جس نے کفریا شرکیا کام کیا اسے ہم بغض بھی رکھیں گے اور اس اس کا تعاون نہیں کریں گے والا آخری سوال ہے اس کے بعد ان شاء اللہ شیر اور خصوصی خطاب ہے شیخ حضرت سے ایک سوال یہ تھا شر تکلیف پہ ابھی جو سوال ہوا تھا پہلے اس کے اوپر سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کتاب میں ظاہر ہو جائے تقلیق کے مطابق نہیں یعنی سنت کے مطابق نہیں عقیدے کے مطابق اگر صاف صاف واضح ہو جائے کہ یہ شرک ہے شرک یہ عقیدہ تو جو اس کی اتباع کر رہا ہے وہ آدمی تو اس پر کیا حکم ہوگا جیسے کہ معلوم ہو جائے کہ کھلا شرک ہے یہاں پر دو چیز لکھی گئی ہو اس میں کھلا شرط ہے تو اس کے باوجود بھی جماعت کی وجہ سے یا تقلید کی وجہ سے یا شخصیت پرستی کی وجہ سے اگر کوئی اس پہ حمل کرتا ہے تو کیا اس پہ یہ نوافذ توفیق جتنے بھی اپن پڑے ہیں کیا اس پہ آئیں گے میں اس سلسلے میں شخلا اسلام نے کا قول پیش کیا تھا ان تکفیر المطل یا تکفیر المطرب لا و تکفیر معین یعنی یہ ساری باتیں جو بتائی گئیں کہ جو ایسا کرے گا وہ کافر ہو جو ایسا کرے گا وہ کافی ہو لیکن ماہین آدمی پر آپ اس کو فٹ کریں کہ چونکہ اس نے ایسا کیا اس لیے وہ دائر اسلام سے خارج ہے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہر تعتب رفی شروع ون تفق احم یہاں تک کہ کفر کی شرطیں بھی پائی جائیں اور جو ممان ہے ہے جو میں نے آپ کے سامنے گنایا کہ وہ جاہل ہے جہالت ہے یا تعبیر ہے یا اکرا ہے یا اور بھی چیزیں بتایا تھا تو یہ اگر ممانے تصویر اگر ختم ہو چکی ہے ہنجن پوری ہو چکی ہے تو وہ قابل ہوگا اور اگر ہنجن پوری نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو اسلام سے ہارےج نہیں کر سکتے ہیں اب ایک مثال دیتا ہوں مثال دیتا ہوں اب یہ بتائیے کہ شراب کی حرمت کے بعد حضرت عمر کے زمانے تک ادامہ بھی مزون شراب پیتے رہے پیتے رہے نا اور پیتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ حلال ہے جارود نے شکایت کی کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں برائے کا کیوں پیتے ہو کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ کیوں اللہ نے کہا اللہ فی ایمان یعنی ایمان اور تقوی کے ساتھ کھا پیلو تو کوئی بات نہیں ہے حضرت عمر نے کہا اما ان لو ہو آمن تو تقی تما شریف تلخم شبہ ہوتا دا. مجھے ہاں ایک موام تقمین و شبہ ہے یعنی اگر تم ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ ایمان اور تخوا تم کو شراب و رشید ہے روک دیتا لیکن حضرت عمر نے ان کے اوپر حد تو جاری کیا یہ ہے دلیلیں لیکن کسی حضرت عمر وزی اللہ نے کسی صحابی نے ان کو کافر نہیں کہا کیونکہ شبہ تھا لہذا بعض کتابوں میں جو در کی کتابوں میں جو کفری شفیہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کافر کہنا یہ اسلام سے خارج کرنا یا ملعون کہنا ہر چیز مناسب نہیں ہے خاص طور سے ابھی جو کیپ آئی اور اس میں جو ایک حمدے بندی عالم سے شسوال کر رہا ہے اور فنا قاسم ملعون یہ اور فنا ہر چیز یہ شروع نہیں چلے گا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا منہج نہیں ہے آپ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ رائے قائم کرتے ہیں یا اس کو دعوت دیتے ہیں تو آپ انفرادی طور پر اس کے ساتھ گئے تھے نمبر ایک نمبر دو اگر اس طرح کی باتیں اگر شادر ہوئی ہیں اور لوگوں میں عام نہیں ہیں تو آپ لوگوں میں عام نہ کریں نمبر تین اگر وہ آدمی زندہ ہے تو اس پر حجت پوری کریں نمبر چار اگر وہ مر چکا ہے لیکن بس یہ صحیح ہیں تو ممکن ہے اس بات کا امکان ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے تحفہ کر لیا ہو اس کا ذاتی طور اس کا معاملہ اس کے رب کے حوالے کریں کیونکہ ابن تیمی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دس چیزیں بتائی ہیں کہ دس ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر کسی کفر کا ارتقاب کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے ان دس میں سے اگر کسی ایک کام کو کرتا ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ سے کفارہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو اس کو ہدایت دینا اس لیے یہ مسئلہ سب سے زیادہ خطیر ہے اور میں امام مالک کا کون نقل کرنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ امام مالک نے کہا رحمہ اللہ کہ اگر کسی کے اندر کفر کی 999 سو وجہ پائی جا رہی ہیں ننانوے اچھا ننانوے جلا کل ہے ننانوے وجہ پائی جا رہی ہیں اور اگر ایک وجہ سے وہ کافر نہیں ہے تو میں اس کو ایمان میں معمول کروں گا اس کے رزت تلاشوں کا اس کو کافر نہیں کہوں گا اس لیے یہ بہت ہی زیادہ محتاط ہے معاملہ لہذا یاد رکھیے اگر کفر ہیوچر بھی پوری ہو جائیں تو یا تو قاضی یا مفتی یا ہاکم وقت یا علماء کا اجما ہوگا اس بنیاد پر, پر اس کو اسلام سے خارج کیا جائے گا ورنہ ہر زید بکر کو اس کے اوپر حکم لگانے کا حق نہیں ہے اپنا واضح ہے اللہ کی تو اگر ایسے ماحول میں جہاں و روشن کا کام کر رہے ہیں تو آپ ویسے ہی کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلیم حدیث ہے مثال کے طور پر حضرت بزرگ نے کہا کئی فان تم اداکہ داریک ہے نبود کیا حال ہوگا جب ایسے عمرہ آئیں گے جو نماز ہی کو مڈر کر دیں گے نماز کو مڈر کر دیں گے نماز کو مار ڈالیں گے تو پوچھا یا نبی کیا کریں کہا کہ ایسے وقت میں تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو لیکن اگر تم نسیح سے گزر رہے ہو تو تم ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو جاؤ پہلی نماز فرض ہوگی دوسری نماز نفر. نمبر ایک نمبر دو اگر ایسے لوگ جو بیدایتی خیال کے لوگ ہیں کچھ کل کھلا کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس لیے نہیں کہ اسلام سے خارج ہے بلکہ اس لیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا شیخ جل نمبر بائیس میں کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ کر ان کا تعاون کر رہے ہیں گناہ پر لیکن اگر بعض ایسے حالات ہوں جیسے جنازے کی نماز آ گئی عید کا موقع گیا نہیں ہے. تو ان حالات میں اگر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی کی. کیوں اس لیے کہ امام بخاری نے باپ آدھا آپ کو سمجھانے کے لیے اور پھر اس میں روایت پیش کی انا بن بن خیار دخل على عثمان يا انك امام محمد فقار جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور وہی لوگ نماز پڑھاتے تھے جو حضرت عثمان کے خطر کو جائز سمجھتے تھے مدینے کے حرمت کو انہوں نے پامال کیا وہ سارے ظالم اور باغی سرکش لوگ تو اب عبید بن بھی ندیب الخیر آئے اور کہا یا امام ہم کو نماز پڑھنے والے امام الفتر ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہم کیا کریں بغاوت کریں الگ نماز قائم کریں کہا, کہا کہ نماز سب سے بہتر چیز ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں جب اچھا کام کرے تو ان کا تعاون کرو اور جو غلط کام کرے تو ان کا تعاون مت کرو تو جب قاتلین عثمان کے پیچھے ان حالات میں صحابہ اور سلف کی نماز ہو سکتی ہے تو ایسے حالات میں جب کہ ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں کوئی چارہ نہیں جمعہ کی نماز ہے اکین کی نماز ہے اگر وقت اور حالات کے تحت ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ کہنا کہ نماز باطل ہو گئی ہرگز نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ کہہ دیا جائے کہ تم ہماری مسجد میں نماز مت پڑھو نہیں تو چلے جاؤ کیونکہ آمین کہنے کی اجازت نہیں ہے تو الگ بات ہے اس لیے آپ ان باتوں کو نمبر ایک نمبر دو دوسرے معاملات ان کے ساتھ کیسے رکھیں گے دوسرے معاملات یہ ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی سروار سے مارا میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ابھی مدینہ میں وہ سائب سے پڑھ رہا ہے ایک آدمی بعد میں نام بتا دیں گے کہ اس نے سلب کے منہج کے مطابق کام کیا اور مسجدوں میں جا کے آمین بھی کہیں اس کو مارا بھی کیا اس کو دھمکایا بھی کیا سب کیا سب سب کیا پھر بھی ملا رہا دعوت دیتا رہا دیتا رہا الحمدللہ للہ آج وہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے یو پی کے اس علاقے میں مراد آباد کے قریب حدیث مسجد بن چکی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ چکے اس لیے آپ دائی بن کے زندگی گزاریں اخراط کے ذریعے زندگی گزاریں آپ ان کے ساتھ اچھے معاملات کریں اس لیے حق واضح ہوگا اور جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا اللہ خیل جاتا ہے یہیں پر سوال و جواب کی نشش ختم کی جا رہی ہے سوالات ختم نہیں ہوں گے لیکن وہ باہر تیزی سے گزر رہا ہے اور دو دنوں سے آپ لوگ دل کے ساتھ بھی ہیں جسم کے ساتھ بھی ہیں دل کو بھی تھکاوٹ ہو گئی ان کی اور جسم کو بھی اور ہماری تو خواہش تھی کہ دونوں شہین سے بھی استفادہ کرتے آخر وقت میں لیکن شیخ الزما صاحب کو ہم نے وقت کم دیا تھا نواقد اسلام کے شرح میں اس لیے ہم نے ان کے مزید ذمہ داری دی ہے اور اسے یہ سمجھ لیجیے کہ شیخ سے کی اجازت کے ساتھ کہ ان شیخ ہم سے اور آپ ہمیں اور آپ کو نہ سےانہ خطاب فرمائیں گے کیونکہ شیخ آپ کو جانتے ہیں اور آپ لوگ شیخ کو جانتے ہیں اور زیادہ کیا کہیں بارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور بہت دنیا کو ہمارے لیے کامیاب بنائے اور شیخ جو کچھ بھی کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو شرل کرنے کی توفیق نہ فرمائے اور ہمیں بہت ضرورت ہے